اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندی ہے اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا